ربنا اندلار فقد اخذنا سمی نام منا لانے ان آو مبمف آ منا ربنا فقف بنا وفر انا سی آتی نا وت وفنا معلبرار ربنا واعطنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم تب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہ منور قلوبنا انا بل ایمان وشرح صدورانا لسلام لما تحب و طربہ آمین یا رب العدم کل جو ایک بات میں نے تقلیدی ایمان اور اقتصادی ایمان کے فرق اور تفاوت کے ضمن میں عرض کی تھی اس کے سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے یہ تقسیم ایسی نہیں ہے کہ جو مستقل ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو تقلیدی ایمان رکھتا ہو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور بچپن ہی سے وہ اللہ رسول آخرت کی باتیں سن رہا ہے ان پر اس کا ایک اجمالی اور مبہم سا اعتماد اور یقین بھی قائم ہو گیا ہے وہ یا کہ تقلیدی ایمان چاہے وہ غیر شعوری ہو اسے حاصل ہے لیکن کسی بھی مرحلے پر اگر وہ شخص واقعاً الباب میں سے ہے یہ شرط لازم ہوگی یا جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا لے قومی یا قنون ہوشمند لوگوں میں سے ہے صاحب شعور ہے تو پھر وہ تقلیدی ایمان سے اقتصابی ایمان کی طرف ترقی کر سکتا ہے بلکہ اس کی خاص وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جن آیات کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس درس کا جو بقیہ حصہ ہے اس سے واقعاً محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے تقلیداً تو ایمان لا چکے تھے لیکن اب وہ غور و فکر کے ان مراحل سے گزرتے ہوئے اس اقتصابی ایمان کی طرف ترقی کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جہاں تک اندازہ کیا جا سکتا ہے سنتین ہجری میں اس لیے کہ سورہ عال عمران کا سرو بیشتر حصہ وہ ہے جو غزوہ عہد کے بعد نازل ہوا ہے اور بقیہ حصہ بھی اس سے متصل قبل یا اس کے بعد نازل ہوا ہے اس وقت ظاہر بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک کا وہ دور ہے جب کہ آپ کو سولہ سترہ برس ہو چکے ہیں جد وجہد کرتے ہوئے ایک جماعت اہل ایمان کی تیار ہو چکی ہے ان میں وہ سابقون المولون بھی شامل ہیں جو ابتدا ہی سے صدیقین کے زمرے میں شامل تھے پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو خاص طور پر مدینے میں چونکہ دو بڑے بڑے قبیلے اوسر خلرت کے جو تھے ان کے سربراہوردہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے تو پورا قبیلہ گویا کہ ایمان لے آیا ان میں سے اکثریت کا ایمان تقلیبی نوعیت کا تھا لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تسکیے اور تعلیم سے تلاوت آیات اور تسکیہ اور تعلیم و کتاب و حکمت کے ذریعے سے تدریجن وہ اس اقتصابی, اقتصابی اور شعوری ایمان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں تو یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ہمیں بھی اصل میں اسی کی پوری کوشش کرنی چاہیے ہمیں دولت ایمان وراثتن مل گئی ہے لیکن اس پر اتفاق نہیں کر لینی چاہیے اس پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر بلکہ یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر شعوری اور اقتصابی ایمان کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے کل جو کچھ پہلی آیت کے ذمہ میں ارض کیا جا چکا ہے وقت کی کمی کے باعث اس کا میں زیادہ ارادہ تو نہیں کروں گا ایک جملے میں یوں سمجھیے کہ پہلی آیت کا حاصل ان نفیقت سماوات و لر وخت لاف لے وارا تل جس کا مصنا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 جو وہاں بھی بیسویں رکوع کی پہلی آیت ہے ان دونوں کا حاصل یہ ہے لب لباب یہ ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے معرفت خداوندی فطرت انسانی میں موجود ہے پہلے سے مزمر ہے صرف یہ کہ خابیدہ ہے ڈورمنٹ ہے وہ شعور کی سطح پر نہیں ہے آیات الہی کا اس میں اصل فیل اور عمل دخل یہ ہے کہ وہ اس شعور کو ایکٹیویٹ کرتے یہ آیات الہیہ آفاق میں بھی ہے اور الفس میں بھی ہے سنوری ہیم آیات نا فل آفاق وفی انفسم حقایت لحم الحق وفل ارد آیات اللمو تن وفی انفس کم افلاط السمول آیات آفاق میں بھی ہے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر معرفت کے کردگار اپنے انسان کے اپنے باطن میں اس کے اپنے وجود میں بھی ہے اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی آیات ہیں جو اکثر و بیشتر تو انہی آیات کی طرف آفاقی اور انفسی آیات کی طرف متوجہ کرتی ہیں لیکن خود ان کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ انسان کے اندر کے اس خابیدہ شعور کو بیدار کرے وہ خابیدہ شعور کہ جو اللہ کی معرفت کا انسان کی فطرت میں ودیت خدا موجود ہے یہی وہ بات ہے کہ جو ایک حدیث کرسی کے حوالے سے ہمارے ہاں خاص طور پر صوفیاء کے حلقے میں بیان ہوتی ہے اگرچہ محدسین اس کی سرحد پر کلام کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اکثر و بیشتر مفسرین یہاں تک کہ صاحب روح المعانی نے بھی ان حادیث کو قبول کیا ہے ان میں وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ کل تو کندن مخفین فاہبک الٹو رفا الخلق میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا گویا کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ یہ مخلوق ہے اس حقیقت ازلی نے اس حقیقت متلقہ نے اس خلق کا اس تخلیق کا یہ پورا سلسلہ اسی لیے پیدا فرمایا کہ اس سے اس کی ذات کا اس کی صفات کا ظہور ہو سکے گویا کہ اس ذات نے اپنے اوپر اس تخلیق کا پردہ ڈال دیا ہے اسی لیے اصغر بانڈوی کا ایک بہت پیارا شعر ہے کہ ردائے لالا و گل پردہ ماہو انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے گویا کہ یہ سب جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اسی کے پردے میں ذات باری مخفی ہے اللہ نے اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا ہے لیکن یہ چھپانا جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے اس کے لیے مجھے یاد آئے الفاظ کے جو امام راضی نے لکھے ہیں کسی مقام پر اپنی تفسیر میں ہو سکتا ہے کوئی لفظی اس میں فرق ہو جائے میرے بیان کرنے میں لیکن یہ کہ یہ مضمون میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امام راضی نے اس کو بیان کیا ہے فصبحان الزیخ تفا بور ہی واہ تجاب نے شدت ظہور ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور میں مخفی ہو گیا ہے اور اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گیا ہے شدت ظہور کی ایک مثال یہ ہے کہ سورج ہے سورج جب ابھی تلو ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو تو اس کی کرنیں براہ راست آپ کی آنکھوں پر نہیں پڑ رہی ہوتی ہیں آپ اس کا مشاہدہ بلواستا کرتے ہیں لہذا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اس کی جو لمیٹیشن ہے اس کا بول دائرہ وہ ایک ٹکیا جو ہے نظر آتی ہے لیکن جب اس کی کرنیں براہ راست ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے تو ہماری بینائی اس کی تاب نہیں لا سکتی آنکھیں چکھا چونگ ہو جاتی یہ نہیں کہ سورج جو ہے وہ کسی خفا کے پردے میں ہے بلکہ وہ تو اپنے شدت ظہور کی وجہ سے ہم سے اجل ہو گیا کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے تو اللہ تعالی کی آیات کا یہ معاملہ ہے بہرحال یہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور مختلف پیرایوں میں یہ آیا ہے تمام مکی صورتوں میں ان مدنی صورتوں میں تو یوں سمجھیے کہ بیسواں رکوع سورہ بقرہ کا بیسواں رکوع سورہ آل عمران کا ان دونوں کے آغاز میں وہ چونکہ طویل تر صورت ہے اس میں طویل آیت آئی ہے یہ اس کے مقابلے میں نصب صورت ہے یہاں یہ مختصر آئی ہے لیکن مضمون ایک ہی ہے دونوں جگہ پر اور اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دلیل سے نہیں پہچانا جا سکتا کوئی منطق کوئی, کوئی فلسفیانہ دلیل اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی اس کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ ان آیات کے حوالے سے پہچانے اور وہ در حقیقت صرف تذکیر کا کام کرتی ہیں یہ آیات یاد دہانی اس لیے کہ اس کا علم جو ہے وہ تو فطرت انسانی میں پہلے سے مصبر ہے اس کو مولانا روم نے بعض حکایات کے ذریعے سے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے مثلا ایک حکایت ہے کہ ایک سن تراش تھا کہ جو پتھروں سے تراش لیتا تھا کہیں شیر کی صورت بنا لی شیر کا مجسمہ بنا لیا کہیں ہاتھی تراش لیا تو چھوٹا سا بچہ اس کا تھا اس کا بیٹا اس نے پوچھا بابا آپ یہ آپ یہ ہاتھی کیسے بنا لیتے ہیں آپ یہ پتھر سے شیر کیسے بنا لیتے تو سنت راج نے جواب دیا بیٹا ہاتھی اور شیر تو پتھر میں موجود تھا اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے میں نے وہ پردے ہٹا دیے ظاہر بات ہے کہ وہ پتھر جو ہے اس کے اندر گویا کہ اس نے اپنے چشمے تصور سے ہاتھی کو دیکھا ہے ہاتھی موجود ہے لیکن کہاں سے کتنا ہٹا دیا جائے کہاں سے کتنا تلاش دیا جائے کہاں سے اپنی چھیری کی مدد سے کتنا جو ہے دور کر دیا جائے تو اندر سے وہ ہاتھی جو ہو جائے گا اسی طریقے سے ایمان باللہ فطرت انسانی میں ہے اس پر پردے پڑے ہوتے زہول کے غفلت کے عدم توجہی کے یا اس سے آگے بڑھ کر شہوات کے جذبات کے خواہشات کے اپنے من مانے تصورات کے اپنے تعصبات کے یہ پردے پڑے یہ پردے اٹھا دیے جائیں تو اندر سے وہ اللہ تعالی کا ایمان برامت ہو جائے اسی کو ایک اور بڑی بہت ہی بلیغ جو ہے حکایت کے پیرائے میں مولانا روب نے بیان کیا ہے کہ چین اور غالباً ایران کے مصوروں کا مقابلہ ہوا کہ کون زیادہ ماہر فن ہے اور یہ کسی چین کے بادشاہ کے دربار میں ہوا اس بادشاہ نے یہ کیا کہ دو دیواریں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی کر دی اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ایک ٹیم کو دے دی یہ دیوار کہ اس کے اوپر نقش و نگار بناؤ جو تمہارا فن ہے اس کا مظاہرہ کرو دوسرے کو سامنے والی دیوار دے دی پردہ اس لیے ہائل ہو گیا دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف رہے آمنے سامنے اس لیے رکھا کہ بیک وقت دونوں کو دیکھ کر ان کا تقابل کیا جا سکے موازنہ کیا جا سکے ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں کا موازنہ کرنا چاہیں تو ایک دفعہ ایک چیز دیکھی اب نگاہ ہٹا لی دوسری چیز دیکھی پھر ضرورت ہوتی ہے کہ پہلی کو دیکھیں پھر کسی اعتبار سے پھر خیال ہوتا ہے کہ دوسری کو دیکھیں اصل موازنہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں بیک وقت سامنے تو جو ایران کے مصور تھے انہوں نے تو بڑی محنت کی بڑی مشقت کی نقش و نگار بنائے پھول بوٹے بنائے جو بنایا اور جو چین کے مصور تھے انہوں نے صرف یہ کیا کہ اپنی دیوار کو سیکل کر دیا جب پردہ اٹھایا گیا تو وہ ساری محنت جو تھی وہ ایرانی مصورین کی وہ مناقص ہو گئی چینیوں کی اس دیوار کے اندر یہ ہے گویا کی مثال اگر انسان صرف اپنے قلم کو سیکل کر لے تو معرفت خداوندی جو ہے پورے طور سے اس میں منعکس ہو جائے گی اس کے علاوہ اسے کسی استدلال کی ضرورت نہیں اس کے لیے جس کو میں نے کل کہا تھا جو ڈسکرسو نالج ہے دلیل اور استدلال اور استنباط اور استنتاج سے منطق سے انسان پہنچنے کوئی ضرورت نہیں حل کو سیٹل کر لیجئے پردے اٹھا دیجئے وہ تو موجود ہے منعکس ہو جائے گا وہ معرفت خدا کا معاملہ آخری بات اس دن میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس معرفت رب کا اور ایمان باللہ کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ اس مقام پر تو آگے چل کر آئے گا اور وہاں کچھ اور رنگ اس کا ہے لیکن اس کا ایک رنگ وہ ہے جو سورہ بقرہ میں سامنے آیا ہے اور اس پہلی آیت کا درس مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی طرف بھی توجہ مجھے نہ کرا دی جائے سورہ بقرہ کے بیسویں روکوں کی دوسری آیت آیت نمبر 165 اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس ایمان باللہ کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی محبوب ترین ہستی ہو جائے بندہ مومن کے نزدیک و لذینا اشد خب بل <لِلَّه> یہ اس کا منطقی نتیجہ یہ گویا کے ایک پیمانہ ہے ایک کسوٹی ہے جس پر کہ انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ صحیح بارفت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی ایمان فی الواقع دل میں ہے یا نہیں ہے اپنے غریبان میں انسان جھا کے اگر تو اللہ ہی محبوب ترین ہے ہر شے سے ہر ہستی سے تو واقعی ہے اللہ کی معرفت ہے وزین آ منو اشد و بلکہ اگر اسی الفاظ کے قالب میں اگر ڈھالیں گے آپ تو سورہ لقمان میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ حکمت کا نتیجہ کیا انشکر للہ اگر اسی قالب میں ڈھالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ولزین آ منو اشد و جو صاحب ایمان ہے وہ سب, سب سے بڑھ کر شکر گزار ہوں گے اللہ کے اس لیے کہ سورہ لقمان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کسی اور کا شکر ادا نہ کرو شکر کرو انشکر لی ون والدین شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی اور والدین سے شروع ہو جائے گا جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے کوئی بھلائی کی ہے آپ کی کوئی ضرورت پوری کی اس کا شکر ادا کیجئے یہ آپ کے ذمے ہے تو معلوم ہوا کہ درحقیقت ایمان کا تقاضا یہ کہ سب سے زیادہ شکر انسان میں اللہ کا ہو جائے ملزین آمن اشد و شکر اللہ یہ گویا کہ اسی مضمون کو کہ جو سورہ لقمان میں آیا ہے اگر اس آیت کے خالب میں ڈھالا جائے تو وہ یہ بنے گا لیکن یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت و لذینا اشد اشد اللہ اللہ تعالی ہمیں اس درجے کا ایمان باللہ عطا فرمائے اب آگے آئیے اس رقوق کی جو دو آیات اور ہیں دوسری اور تیسری جن کے بارے میں میں یس کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں کہ ان کا تعلق ہے ایمان بالآخرت آخرت کے ساتھ اور ان میں امتزاج ہے منطق کا بھی اور فطرت کا بھی اسی لیے یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں ذکر اور فکر کے دو الفاظ آ رہے ہیں اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذرا سلام ہے بہت اہم مقام ہے ارشاد ہوتا ہے الزین يَذْكُرُونَ اللَّهَ اللہ وَقُعُودًا و جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لفظ رب خلق تحزا با کا یہاں ایک خیال تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں الزیم جو ہے وہ سابقہ آیت ہی میں جو آخری الفاظ آئے ہیں لیول الباب اسی کی وضاحت کے لیے ہے ان ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں کہ جو دن رات صبح و شام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو کرتے ہیں لیکن یہ کہ ایک دوسری رائے جو میرے نزدیک راجے ہے وہ یہ ہے وہ آیت مکمل ہو چکی ہے اس میں ایمان باللہ کا مضمون مکمل ہو چکا ہے وہ خود مختفی ہے اور اس کے لیے دلیل سورہ بقرہ کی آٹ نمبر ایک سو سے بالکل نیا مضمون شروع ہو رہا ہے یہ الزین جو ہے سابق آیت کے ساتھ جوڑ نہیں رہا بلکہ یہ در حقیقت مبتدا بن رہا ہے اگلی خبر کے لیے اور اس میں اگر کوئی یہ خیال ہو یا دن میں یہ وسوسہ آئے کہ اس طریقے سے یہ اچھا اسلوب نہیں ہے کسی جملے کا الزین سے شروع ہونا اس میں موصلہ سے تو میں صرف ان کی وضاحت کے لیے عرصر دوں گا ان کے اطمینان کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں بہت سے آیات میں استناف جو ہے اس میں موصولہ سے ہوتا ہے بلکہ ایک مثال تو بہت ہی روشن ہے کہ ایک پوری صورت کا آغاز اسی لفظ سے ہوا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز ہے الزین وصدوا عن سدیل اللہ اب الم وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی نوش اختیار کی اور جو خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے اللہ کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری سی و جوہد کو اکارت کر دیا ان کے تمام اعمال خط ہو گئے تو گویا کہ الزین سے یہاں ایک پوری صورت شروع ہو رہی تو یہاں پر اس آیت کے یہاں سے استیناف یا اس کے آغاز میں کوئی حرج نہیں ہے الزین یذکرون اللہ قیامم و قرودم والا وہ لوگ کے جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی یہ تین ہی در حقیقت کیفیتیں انسان کی ہیں یا وہ کھڑا ہوتا ہے چل رہا ہے تب بھی وہ کھڑے پوسچر میں ہے اسٹینڈنگ پوسچر میں ہے وہ بیٹھا ہوا ہے یا پھر لیٹا ہے اور لیٹنے میں عام طور پر انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کروٹ کے بل لیٹتا ہے اور اس میں بلکہ امام راضی نے تو بڑی بحث کی ہے کہ یہی افضل بھی ہے یہی چونکہ حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ جب سوتے تھے تو آپ اپنی داہنی کروٹ کے بل سوتے تھے اور اپنا دایاں بازو جو ہے وہ اپنے اپنی ہتھیلی جو ہے وہ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے تھے یہ آپ کے سونے کا انداز ہے اور مسنون انداز یہی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے تو کروٹ کے بل سونا یہ فطری بھی ہے اور گویا کہ ہمارے لیے تو مصنون ہونے کے اعتبار سے اس کی اپنی اہمیت ہے تو یہ کروٹ جنوب جمب کہتے ہیں اس پہلو کو پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے اور اس سے مراد کیا ہر حال میں اسی کو کہتے اصطلاح میں دبا میں ذکر اللہ کی یاد سے دل غافل نہ ہو ہر وقت انسان جو ہے اللہ کو یاد رکھے کوئی بھی کام کر رہا ہو جیسے کہ پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ ہتھ کارول ول دل یار انسان کا قلب غافل نہ ہونے پائے اور ذکر کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ذکر کی تعریف کیا ہے ڈیفینیشن کیا ہے استحزار اللہ فلقلب استحزار باب استفال ہے اللہ کو دل میں حاضر رکھنا دل میں استحزار اللہ فی القلب حاضر رکھنا حاضر کر لینا اللہ کو دل میں دل میں خیال رہے یہ ضروری نہیں کہ زبان بھی حرکت کر رہی ہو جس کو آپ ذکر خفی کہتے ہیں اس میں زبان جو ہے وہ حرکت نہیں کرتی ذکر خفی ہے ذکر جلی ہے ذکر نفسی ہے یہ تمام اس کی مختلف جو قسمیں ہیں لیکن یہاں ذہن میں رکھیے کہ اس سے مراد کیا استہزار فی القلب اللہ کو دل میں بر... موجود رکھنا اسے حاضر رکھنا اور یہ ہر حال میں دبا میں ذکر اور با یا فی خلق اس سماوات اور تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں یہاں میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں الفاظ کے حوالے سے فکر کسے کہتے منطقی ڈیفینیشن اس کی ہے استحزار المعار لے حصول معرفت ان پخرا دو چیزیں آپ کو معلوم ہے ان دونوں کو بے وقت نگاہ کے سامنے لائیے انہی کو منطق میں کہتے ہیں سغرا کبرا ان دونوں کو سامنے رکھ کر ایک تیسری معرفت حاصل کرنا اس سے کوئی نتیجہ برامد کرنا یہ ہے در حقیقت اس کو ہم فکر کہتے ہیں مشاہدے سے انسان نے کوئی بات نہیں اخذ کی ہے کوئی اور اس سے پہلے اس کے پاس معلومات پہلے سے موجود ہیں ان دونوں کو کمپیر کمپیئر کرتا ہے ان کا موازنہ کرتا ہے ان سے استدلال کرتا ہے استنتاج کرتا ہے اور اس سے کہ اور نتیجے تک وہ پہنچ جاتا ہے تو استحزار المعارفت لحصول معرفت اخرا دو معرفتوں کو دو جانی پہچانی چیزوں کو بیک وقت سامنے رکھ کر اور ایک تیسری حقیقت تک تیسری معرفت تک رسائی حاصل کرنا یہ فکر ہے تو یہ ذکر اور فکر در حقیقت یہ دو چیزیں جو ہے انسان کے لیے جو واقعتاً انسان کہلانے کے مستحق ہوں انسان کہلانے کی حقیقت مستحق وہی لوگ ہیں جو صاحب شعور ہوں قرآن مجید نے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے بے شعور لوگ ہیں انہیں حیوان قرار دیا ہے لائے کا کل انعام بلہوم اغل وہ چوپائے ہیں فرق صرف یہ کہ دو ٹانگوں پر چلنے والے چوپائے ہیں یا انسان نما حیوان ہے نظر آتے ہیں وہ انسان حقیقت میں حیوان ہے انسان نہیں لہوم کولومر لا یقنا بے وہ لہم آیون ڈایوسرون ابا وہ لہم آزانسماؤن ابا الا کلانام بلوم <مَبُولا> ابل حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں。کتے نے بھی دیکھ لیا کار آ رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے انسان نے بھی اتنا ہی کچھ دیکھا ہے تو آخر اس سے کون سا بہت بڑا فرق واقع ہو گیا بکری نے بھی دیکھ لیا کہ یہ درخت جو ہے اس کے پتے مجھے کھانے چاہیے اور یہ چیز جو ہے یہ میرے کھانے کی نہیں ہے اتنی پہچان اسے بھی حاصل ہو گئی اتنی ہی پہچان آپ کو بھی حاصل ہو گئی تو حیوانی سطح سے اوپر تو نہیں اترے حیوانی سطح تو یہ ہے اس سے اوپر اٹھنا اور انسانی سطح پر آنا دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموش دیکھنا بھی کوئی اور دیکھنا سیکھو اور سننا بھی کوئی اور سننا سیکھو اہل نظر غوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا انسان گہرائی میں جائے اس کے پسپردہ جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو تلاش کرے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اس اعتبار سے ذکر اور فکر اس گاڑی کے دو پہیے ہیں جن سے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے اس کو نہایت خوبصورتی سے مولانا روم نے کہا تھا ای قدر گفتے باقی فکر کل دیکھو اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا باقی اب خود سوچو فکر اگر جامن موت رو ذکر کل اگر فکر کہیں رک جائے آگے نہیں بڑھ رہا تو جاؤ ذکر کرو فکر عادت ذکر راہ در احت ذکر عادت